رحلی صدری و یسرلی امری وحل عبدتم السان یفتہ قولی عام عبدالعالمی بدلوں کو جو ایمان لائے ہو مت آگے بڑھو پیش قدمی مت کرو اللہ اور رسول کی موجودگی میں اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو اللہ کا تقوی اختیار کرو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا اس جمن میں عرض کیا گیا تھا سابقہ کتاب جمع میں کہ اگر اللہ تعالی کے احکامات اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا فرض ہوا تو ان کو جاننا بھی فرض ہوا یعنی یہ دونوں چیزیں آپ جانیں گے تو مانیں گے نماز فرض ہوئی تو نماز کا جاننا فرض ہوا نا آپ نماز سیکھیں گے تو پڑھیں گے نا. تو سیکھنا پہلے فرض ہے پڑھنا بعد میں فرض ہے بغیر سیکھے آپ پڑھ نہیں سکتے پھر اس کے لیے وضو نماز سے پہلے وضو فرض ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی اسی طرح اللہ و رسول کے احکامات کو جاننا کوئی ہابی نہیں ہے کہ جس کے پاس وقت ہو وہ جنرل نالج کے لیے اس کو سیکھ لے اور پڑھ لے بلکہ جس طرح ان احکامات کو ماننا فرض ہے اسی طرح ان احکامات کو جاننا فرض ہے اب اللہ اور رسول کے احکامات کو جاننا سیکھنا معلوم کرنا یہ علوم میں بندہ مومن کے لیے سب سے اہم ترین علم ہے باقی علوم جو ہیں وہ کمپیوٹر کو کیسے ڈیل کرنا ہے جی وہ الیکٹریشن ہے بجلی کو کیسے ڈیل کرنا ہے جی جہاز کیسے چلانا ہے جی یہ سارے علوم جو ہیں یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں یہ فرض نہیں ہے فرض علوم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو جاننا سب سے بڑا فرض اور اصلی علم وہی یہ گیا تھا کہ اس وقت جو لوگ تعلیم پر چھائے ہوئے ہیں جن کے یہاں ہم جا کے پڑھتے ہیں یا ہمارے یہاں آ کے جو پڑھاتے ہیں ان میں اور ہمارے جو اہداف ہیں ان میں دوبل مشرے کئی نے ان کا ہیرو ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالتے رہتے ان کے ہر دور کا ہیرو الگ ہوتا ہے اور ہمارے لیے ہمارا ہیرو وہ پندرہ سو سال پیچھے جو اسوا ہمیں دیا گیا ہے جو ماڈل ہمیں دیا گیا ہے جس کی طرح ہم نے بننا ہے بحثیت فرد اور جو نظام ہمیں دیا گیا ماڈل کے طور پر بحثیت اجتماعیت وہ بھی پیچھے گویا قیامت تک آنے والے انسانوں کو اگر وہ پہلی سدی ہجری کا نظام وہ بنا لے تو اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے ہمیں رجت پسند کیوں کہا جاتا ہے کہ جی دنیا چاند پہ چلی گئی ہے یہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ان کا ہیرو چوبا سو سال پیچھے ہے اس لیے ہمیں تانا دیا جاتا رجعت پسند یہ پیچھے پلٹنا چاہتے ہیں جی ہاں ہم پیچھے پلٹنا چاہتے ہیں اس لیے کہ خیر القرون نے جس دن سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے اور جس دن اس کی بسات لپیٹ لی جائے گی ان تمام ادوار میں سب سے بہترین دور میرا دور ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون ظрни ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لقد كان لكم في رسول الله اسوہ حسن ابو وہ ان چیزوں پہ اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے ان کہتے ہیں خستی ہے جس کا نام ہے اللہ اسی میں ان چیزوں کو پیدا کیا ان کے علوم میں ان چیزوں سے متعلق تحقیقات ہیں اس کا جو دوسرا پہلو ہے جسے ہم کہتے ہیں جی مرنے کے بعد بھی ہم نے اٹھنا ہے وہاں بھی ہمیں آنکھوں کی ضرورت ہے ہم آنکھیں اور کہاں لے کر اٹھیں گے اگر ان کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ دوبارہ ہمیں نہیں ملیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ان کا وہم ہے اب یہ دو چیزیں چل نہیں سکتی اس طرح بچہ اسکول اس میں اور پڑھتا ہے گھر میں آتا ہے مولوی صاحب کے ساتھ جاتا ہے جو آدھا گھنٹہ وہ کوئی اور چیز اسے پڑھاتے ہیں وہ پڑھتا ہے کہ جی انسان ترقی یافتہ حیوان ہے گھر میں آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی ہستی یہ بتا رہی ہے کہ نہیں انسان کو ہم نے انسان پیدا کیا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے ایک سپلٹ پرسنالٹی بن جاتا ہے اسکول اس میں وہ کوئی اور ہوتا ہے لاڈ میں کالے ہوتا ہے مولوی صاحب کے پاس آتا ہے تو توپی رکھ کے آ جاتا ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے بچی وہاں کچھ اور پہنتی ہے مولوی صاحب کے پاس آتی ہے تو اسکاف جو ہے وہ لپیٹ لیتی ہے اور وہاں جب ان کے گھر سے نکلتی ہے تو اسکاف اٹھا کے کندھے پہ ڈال دیتی یہ بہری شخصیت اب اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے آئی اسپیشلسٹ یہ کہتا ہے کہ کو جب ویلڈنگ ہو رہی ہو تو وہ جو ویلڈنگ ٹارچ ہے وہ جو سولہ ہے اس کا اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے نظر جما کر اس سے آنکھوں کا پردہ جل بھی سکتا ہے آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے ایک ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے دوسرا ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو نہ میں کو نہیں دیکھ اس کے نتیجے میں تیری آنکھیں چلی جائیں گی ناشر یوم القیامت عامہ ہم قیامت کے دن اس کو اندر کھڑا کریں گے کالا ربی لیما حشر کا نہیں آما وہ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اندر کیوں اٹھایا وہ قد کن تو, تو بسیرا دنیا میں تو میری آنکھیں تھی کالا کا ضال کہا تھا یا تو نا اسی طرح تیرے پاس میرے حکم آئے تھے نا سر کو بھول گیا آنکھوں سے متعلق جو ہمارے یہاں کامات تو, تو بھول گیا نا ان کو تو نے ان رولز ریگولیشن کی پیروی نہیں کی واقعہ لیا تم سا آج ہم تمہیں بھول گئے اگر وہ ڈاکٹر یہ بتاتا کہ دیکھو آنکھوں کو مس یوز مت کرو نہ میرم کو مت دیکھو فلا فلا گندی چیزیں مت دیکھو تمہاری آنکھیں چھین لی جائیں گی کس دنیا میں اس دنیا میں جو ہمیشہ رہے یہاں تو ٹھیک ہے نا آنکھ چلی بھی گئی ویلڈنگ ٹاٹ کی طرف آپ نے دیکھا آنکھوں کا پردہ پھٹ بھی گیا جل بھی گیا تو بیس سال کے لیے تیس سال کے لیے زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال کے لیے لیکن وہاں تو اباد الآباد کاؤنٹلس نہ اربوں میں گنی جا سکتی ہے وہ زندگی نہ کھربوں میں گنی جا سکتی اس ساری زندگی تیری آنکھیں کھو جائیں گی اگر بسارت چاہیے تو ان آنکھوں کو یہاں سنبھال سنبھال کے استعمال کریں اب ہم اس ڈاکٹر کی بات کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ ہمیں فوراً مل جاتا ہے بارہ بجے آپ نے ویلڈنگ ٹار کی طرف دیکھا آپ سو گئے چار بجے آپ اٹھیں گے تو آنکھیں آپ کی کھلیں گے نہیں کیونکہ آپ نے اس کا نتیجہ فوراً دیکھ لیا لاگا آپ کو ڈاکٹر کی بات پر بڑا اعتماد لیکن مولوی صاحب کی بات آپ دیکھتے میں سب کچھ دیکھتا ہوں رہتا ہوں لیکن پھر بھی میری نظر بڑی تیز ہے میری عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے لیکن آنکھوں کو احنک نہیں لگی مولوی صاحب کہتے ہیں یہ خطرناک ہے آنکھوں کے دیکھنے کیونکہ اس کے نتائج آپ کو یہاں فوری نہیں بھگتنے پڑتے لہذا آپ اس پر عمل بھی مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں ایسی ہی باتیں مولوی دراتے ہیں اب ان دونوں ڈاکٹروں میں سے اہم ڈاکٹر کون سے ان کے لیے جن کے لیے یہی زندگی آزارہ ان کے لیے تو وہ جو بایولوجیکل ڈاکٹر ہے وہ زیادہ اہم ہے لیکن جن لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے مر کر اٹھنا ہے اور انہی کانوں کے ساتھ انہی آنکھوں کے ساتھ اٹھنا ہے ان کے لیے وہ دوسرا ڈاکٹر زیادہ اہم ہے جو آخرت کی آنکھوں کی حفاظت کے ہدایات دے رہے ہیں ان دونوں عالموں میں سے وہ عالم ہے ایمان والوں کے لیے وہ عالم اور وہ علم جو ان کی آخری زندگی سے بحث کرتا ہے وہ زیادہ اہم ہونا چاہیے اگر مومن ہیں اب کیونکہ دنیاوی تعلیم پر وہ لوگ چاہے ہوئے ہیں جن کا نظریہ ہوا کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ کیوں نہیں ہے میرا مان لینا جو ہے ایمان کس کو کہتے صرف یہ تسلیم کر لینا کہ فلاں ہستی موجود ہے اس کا نام ایمان نہیں ہے یہ انفارمیشن ہے ان کے روپے پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ان کا جو کوائن ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ اور زی ہنڈریڈ جو انہوں نے لسٹ دی ہے ان سو انسانوں کی جنہوں نے اس نوے بنی انسان کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے سب سے زیادہ تبدیلی انمت اور پائیدار تبدیلی کی ہے اس میں اس دی ہنڈریڈ کی لسٹ میں سب سے پہلے وہ بھی لکھتے ہیں محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ مومن ہو گئے صرف یہ انفارمیشن پا لینا یا دے دینا اس کا نام ایمان نہیں ایمان لازمن تک کرتا ہے کہ ان کی بات بھی مانو ایک آدمی میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ یہ مانے کہ جی یہ سب ہماری کمپنی کے فارمین ہے اور یہ سب ہماری کمپنی کے مینیجر ہیں لیکن ان کی بات نہ مانے تو صرف ماننے پر اسے تنخواہ مل جائے گی کہ دیکھیں جی دس آدمیوں کے سامنے میں نے کہا یہ میرا فارمین ہے تو فارمین ہے تو اس کی بات مانو جہاں وہ کہتا ہے وہاں کام کرو یہ امنی ہی ماننا ہے وہ قولی ماننا ہے عبداللہ اپنی وہ بہی نے یہ کہا نشہ دو ان رسول اللہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول منافق ہوں نہ کالو نشد النا کلا رسول اللہ و اللہ یا علم کال رسول ارشاد فرمایا اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں تو کیا ہو موافق ہو گئی نا وہ کہتے نشد اللہ رسول اللہ و اللہ یا علم کال رسول وہ کہتے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کہتا ہے آپ اچھی طرح جانتا ہے اللہ کہ آپ اس کے رسول ہیں تو کال کی موافقت ہو گئی نا انہوں نے جھوٹ کہاں بولا ہے اللہ یشنل منافقین اللہ کا یہ کہاں ہوا کہ اللہ اس چیز کی شہادت دیتا کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں کس چیز میں جھوٹ بول رہے ہیں یہ کال سے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اپنے آپ کو آپ کی دسترس میں دینے کے لیے تیار نہیں آپ کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں یہ کہتے ہیں من لام من شی ہمارا بھی کوئی حصہ ہے کہ کوئی نہیں ہے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے نبی ہم سے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا ہم دیر بتلیاں ہیں اور میں آپ کو لین علم تم غلام ہو تمہارے فیصلے سارے اللہ کے ہاتھ میں اگر مومن ہو وہ اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے نماز بھی پڑھتے تھے پالی صاحب میں آگے پڑھتے تھے دوائی بھی دیتے تھے احادیث بھی سنتے تھے حضور کی مجلسوں میں بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے لیکن ان کے دل میں نبی کی وہ عظمت نہیں تھی جو عظمت مطلوب تھی وہ بات کو اس طرح دھیان لگا کے سنا نہیں کرتے تھے جس طرح نبی کی بات سننے کا حق لہذا ان الل منافقی نرکلس من مرن منافق جہنم کے سب سے بدترین طبقے میں ہوں ایمان لانا اور پھر جس پر ایمان لایا ہے جس کو مانا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا یہ نفاق ہے وہ مجھے بھی لگ سکتا ہے آپ کو بھی لگ سکتا ہے اور کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے جس طرح زکام ہمیں ہو سکتا ہے اسی طرح ہمیں یہ بیماری بھی لگ سکتی ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں کینسر نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں ہمیں زکام نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں ہمیں ایڈز نہیں, ہم ایڈ نہیں ہو سکتا اگر تم دنیاوی طور پر بد پریزی کرو گے برائی اختیار کرو گے تو جو بیماری دوسرے کو لگتی ہے تمہیں لگے گی آپ زہر کھائیں گے تو مریں گے یہ ممکن نہیں کہ میں جی مسلمان ہوں لہذا میں زہر کھاؤں گا تو نہیں مرے گا تو وہ لہذا بدہ مالی کا زہر بھی اگر ہم کھائیں گے تو جو نقصان اس کا ہوتا ہے وہ ہمیں بھی ہو. نفاق لگے لہذا لا تو کد دے مو بھئی و رسول اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو جب ہم آگے ہو گئے تو اللہ پیچھے رہ گیا نا رسول بھی پیچھے رہ گئے ہم آگے ہو گئے تو وہ کہاں ہو گے اللہ رسول آگے رہیں گے تو ہم ان کی پیٹ کے پیچھے رہیں گے ہم آگے ہو جائیں گے تقدیم کریں گے تو وہ ہماری پیٹھ کے پیچھے آ جائیں گے لادہ فرمایا ود تخص تم منہ تم نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لی ہے کس کو اللہ کو جب آپ مختی نہیں رہیں گے امام سے آگے نکل جائیں گے تو آپ امام ہو گئے وہ مختی ہوگا نماز فاسد ہوگی جب آپ اللہ رسول سے آگے ہو گئے تو ایمان فاسد ہو گیا چاہے آپ پڑھتے رہیں چاہے شناختی کارڈ پر لکھوالیں چاہے پاسپورٹ پر لکھوالیں لیں دادا فرمایا کتاب اللہ وراء ظہور اللہ کی کتاب ان کی پیٹوں کے پیچھے ہے جو اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے قرآن اگر آپ اس سے آگے ہو گئے اس کو آپ نے اوور رول کر دیا تو یہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہو گیا اب اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کتاب کا حکم نہیں مانتے رسول کا حکم نہیں مانتے تو آپ نے اس کو اپنی پیٹ کے پیچھے کر لیا اور ہم لوگ اس میں تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ جو کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو در پیٹ نہیں ہونی چاہیے بالکل الٹے پاؤں چلتے چلے جائیں گے لیکن یہاں سے نکلیں گے تو تجارت میں جو احکامات ہیں اللہ کی کتاب کے ان کی طرف ہمیں پیٹ کر لینے میں کوئی عرض نہیں حالانکہ جو پیٹھ کی بات کی گئی ہے وہ اس کی, کی کتاب اللہ واضور رہ حکم کیا ہے وجالی امام اے اللہ اس کتاب کو میرا امام بنا یعنی یہ آگے ہو میں اس کے پیچھے ہوں حکم تو یہ ہے اور اگر ہم آگے ہو جائیں اس کتاب کو پیچھے کر لیں اپنی مرضی کریں تو ہمارا امام کون ہے ہمارا امام ہماری مرضی ہو گئی کتاب اللہ تو نہ ہوئی یہ ہے اصل حقیقت جس کی طرف بیٹھ کے اکیلے دو دو غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں نو آحد ہو کم حتیہ یا کون ہوا ہوتا لے ماجر تو بے تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی مرضی اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں یعنی اللہ کی کتاب یہ مرضی آزاد نہ ہو اس وقت جو دنیا کا کدوا بنے ہوئے ہیں جو اسوا بنے ہوئے ہیں ان کی مرضی آزاد ہیں پہلے بھی مجھے کر چکا کہ ان کے یہاں اپنی مرضی کے قوانین بنتے رائے عامہ کو وہ دیکھتے ہیں عوام کیا چاہتے ہیں لہذا وہ عوام کی مرضی کے قانون بنا ہے لیکن ہم نے عوام کی مرضی کو نہیں دیکھنا ہم نے دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو وہ بالکل جدا طریقہ کار ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈیزل انجن اور پیٹرول انجن جو ہے ان دونوں کا فارمولہ ہی الگ ہے ان کی رضا ہوٹلوں میں وہ کہتے ہیں جی مرد کی مرد کے ساتھ شادی کرنی ہے انہوں نے دیکھا ہے عمل زیادہ ہو گئی ہے ان کا جس ہے جائز ہے اس کے لیے انہوں نے چرچ بھی الاٹ کر دیے کہ مرد مرد سے نکاح کرنا چاہے تو فلاں فلاں چرچ جو ہے اس کام کے لیے رجسٹر وہاں جا کے اپنے رجسٹریشن کروا ہو نکاح اسی طرح عورتوں کا بھی ہے آپ کس کے پیچھے چل پڑے آپ نے کس کو رانما بنا لیا آپ کی رضا جو ہے وہ بندوں کی رضا میں نہیں ہے خاص ہے ترقیب میں کوئی میں رسول ہاشمی تمہارا فرمولہ الگ ہے خاص ہے. اپنی ملت سے قیاس اکو, اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کریت کر. لا کے یہاں لگا رہے عام نری میں نہیں پیدا ہوتا وہ ملتان اور لاہور میں ہی ہو سکتا ہے ہر پودے کی اپنی آب و ہوا ہے پپیتا پنڈی میں نہیں لگتا اس کی اپنی آب ہوا ہے ان کا پردہ لا کے تم اپنے یہاں لگا رہے وہ کیسے پنٹے گا وہ کیسے پھلے پھولے گا خاص ہے ترکیب میں رسول تو میں آئی اس قوم کا فیول اور میں نے پہلے کیا تھا کہ ڈیزل انجن والی گاڑی میں پیٹرول ڈالو گے تو بیڑا گڑک کر دو اور پیٹرول والی میں ڈیزل ڈالو گے تو بیڑا گڑک کر دو تمہارا فارمولہ الگ ہے تمہارے یہاں آخری جو حد ہے وہ اللہ رسول ہے اللہ نے کیا تھا تمہاری رضا کس میں وہ رضوئی تو محکوم ال دینا میں نے میں راضو ہوں میں نے چنا ہے میں نے اپنی رضا رکھی ہے تمہارے لیے اسلام میں جو دین کے طور پر تمہیں دیا گیا ہے اور میں نے نعمت کا اہتمام کر دیا وہ نیم جو آدم علیہ اسلام سے شروع ہوئی تھی جی وہ تم پر ختم ہو گئی تو تمہاری رضا تو رب کی رضا میں ہے ان کی رضا ووٹروں کی رضا میں ہے ان کی کامیابی ووٹروں کو خوش کرنے میں ہے عوام کو خوش کرنے میں ہے تمہاری کامیابی رب کو خوش کرنے میں دو الگ الگ چیزیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ عوام کو راضی کرنا چاہے رب کو ناراض نہ کر دیں اگر رب کو راضی کرنا ہوگا تو عوام کو تکلیف دو دے آپ دیکھیں اس وقت ان کے فارمولہ کے لحاظ ان کے نقطۂ نظر دنیا میں سب سے بدترین نظام اس وقت افغانستان میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ اس وقت منڈی میں جس چیز کی ضرورت ہے یعنی عورت کی عورت کی مارکیٹ دس روپے کا بلیڈ ہے دس پیسے کا تو عورت میدان میں تو اس پیس ہے تو عورت کے بغیر نہیں صابن ہے تو عورت کے بغیر نہیں تو اس چیز کو وہ چھپا رہے ہیں یعنی وہ اس وقت مارکیٹ کو نہیں دیکھتے جو عورت کی ڈیمانڈ ہے وہ چھپا رہے ہیں لہذا ان کے نزدیک اس وقت بدترین نظام افغانستان میں اور دوسرے فارمولی کو دیکھیں آپ جو رسول ہاشمی کی قوم کا ہے تو کائنات میں اس وقت سب سے محبوب ترین اگر نظام ہے تو افغانستان اللہ کی نظا کے لحاظ سے وہ اس وقت بہترین نظام ان کے ساتھ اون سے دیکھیں تو وہ ناکام کام کریں یہ دو الگ الگ چیزیں دیکھیں آپ اگر کرکٹ کھیلنی ہے تو اس کے اپنے الگ رولز اینڈ ریگولیشن اور ہاکی کھیلنی ہے تو اس کے اپنے الگ والی بال کے الگ اور فٹ بال کے الگ آپ ایک کو دوسرے پر اپلائی نہیں کر سکتے آپ کا نظام الگ آپ کے احکامات الگ آپ ایک رسے سے بندے ہوئے ہیں آپ کی مرضی ایک حکم کے تابع آپ کی مرضی کھلی ہوئی نہیں اور یہ ہے لات و قد مبئی نیا نہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو آپ اندازہ کریں اگر کوئی نجمہ بیٹھے کچھ جردہ ہو رہا ہو اوپر یا بیٹھی ہوئی ہو اور اس میں کسی آدمی کا والد بھی موجود ہو تو اس کو کوئی بات نہیں کرنے دیتا چاہے وہ پروفیسر ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اگر اس کا باپ انپڑھ بھی ہے تو لوگ یہ کہیں گے تیرا باپ موجود ہے مجھے بات کرنے دوں باپ کی موجودگی میں تم بڑے نہیں ہو سکتے اللہ اور رسول کی موجودگی میں تم بڑے نہیں ہو سکتے وہ بڑے جب وہ موجود ہیں اور انہوں نے کسی معاملے میں بات کر دی اگر کسی آدمی کا باپ کوئی زبان دے دے کسی سے آدمی توڑتا اس کو کہتا نہیں جی میری گردن کٹ جائے لیکن میرے باپ کی زبان ہوئی ہویا ہویا ہے وائدہ ہوا با ہے میرے باپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے نقصان ہے تو نقصان سب کے باپ کی بات جب اللہ رسول نے ایک حکم دے دیا ہے تو پھر دل بکراہ جی چاہے یا جی نہ چاہے تمہیں جی کو راضی کرنا پڑے اتاس تو اس کی کرنی ہے فیصلہ تو ہو گیا بٹ جب سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے عدالتیں تو ختم ہو گئی اب اس کے بعد تو کوئی عدالت نہیں ہے مومن کے لیے سپریم عدالت کون سی ہے اللہ اس کے رسول کی عدالت جب وہاں سے فیصلہ ہو گیا ہے تو آپ کو اس کی اتاش کرنی ہی کرنی اگر مسلمان رہنا ہے تو آپ کو اس کی تاخت کرنی اور اگر آپ کو اسلام سے کوئی پیار نہیں صرف زبان سے کہنا ہے اس کے بینیفٹس دنیا میں تو تم لے سکتے ہو لیکن یہ کہ آخرت میں اللہ کے یہاں وہ میں اب تک غیر السلام دین الفائیوں کو بالامین ہوا ہوا پھر آخرات میں خاص ایک آدمی کوئی ایسی کرنسی اکٹھی کر لے جو بدلی ہو گئی ہے اور بڑا خوش ہو رہا تھا کہ بوریوں کے حساب سے میرے پاس پیسے ہیں لیکن جب مارکیٹ میں جا جائے اسے پتا چلے کہ یہ بوریاں تو اب چلتی نہیں یہ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں جیسے ہمارے یہاں جب اس پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا تو کرنسی تبدیل ہو گئی تھی تو بہت سے لوگوں کی بوریاں بھری منگتے منگتے جو ہوتا ہے نا یہ اکاؤنٹ نہیں رکھا کرتے تو بوریوں میں پیسے رکھا کرتے کسی نے اس کو رضائیوں میں کیا ہوا تھا تو جب وہ ہو گئے تو کسی نے انہیں بتایا تو اب وہ ساری بوریاں آپ جو سکہ اسلام کے نام پر آخرت میں لے کر جائیں اور پتہ چلے کہ اب تو وہ یہاں نہیں چلتا پر آپ کے پاس واپس آنے کا بھی کوئی موقع نہیں خسارہ ہے کہ نہیں وہ آخرت میرا خاص ہے اس لیے کہ دنیا سے تو وہ سمجھے گا کہ جی میں فلاں چیز بھی لے کے جا رہا ہوں جی میں فلاں چیز بھی لے کے جا رہا ہوں میں کلما بھی لے کر جا رہا ہوں میں نے کلمہ پڑا ہوا لیکن کلمہ تو ابن ابئی نے پڑھا تھا اس کا کلمہ تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دے تو تیرے کلمے میں کیا خاص بات ہے جی وہ قبول کر لے کلمہ تو ایک اظہار ہے ایجاد و قبول نکاح کا کلمہ ہے وہ کہتا جی میں نے اس کو بیری قبول کیا وہ کہتے ہیں جی میں نے اس کو شور قبول کیا یہ ہو گیا جی کلمہ اس کے بعد کچھ نہیں صرف بیوی کہہ دینے سے بات ختم ہو گئی ہے خرچہ اس کا پیو دے گا جو حقوق و فرائض ایک دوسرے کے اوپر وہ صرف میرا شوہر ہے وہ میں مانتی جناب میں نے کلمہ پڑھ لیا میری کامیابی کامیابی صرف کلمہ جو ہے وہ ایجاد و قبول ہے کیا اللہ نے کہہ دیا میں اس کو بندے کے طور پر قبول کر لیا اب یہ ایلیجیبل ہے نماز پڑھنے کے سکھ نماز نہیں پڑھ سکتا کلمہ پڑھے گا تو نماز پڑھ سکتا ہے سنیے آپ اللہ نے بندے کے طور پر قبول کر دیا کہ ہاں جس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے اب یہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے یہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے اب یہ حج بھی کر سکتا ہے یہ کیپیبل ہے کلمہ ایک کیپیبلٹی ٹھیک ہے جی اور آپ نے اقرار یہ کر لیا و قبول آپ نے اقرار یہ کر لیا کہ اللہ رسول میرے آپ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ جو ہے وہ میرا اللہ ہے اور اللہ کے احکامات ملتا کون کون چاہیں گے محمد صلی اللہ وسلم کے ذریعے جو تک احکامات آئیں گے میں ان کو ماننے کا پابند ہوں کوئی آدمی صبح آ میں نے خواب دیکھی ہے سرکار اللہ نے کہا اس دفعہ گرمی بڑی ہے تین نمازیں معاف ہو گئی ہیں بس دو پڑا کرو مان لیں گے آپ نہیں مانیں گے آپ اس لیے کہ جو حکم آپ نے کہا محمد رسول اللہ اللہ کے پیغام لانے والے کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پیغام مجھ تک ان کے ذریعے آئے گا وہ لیگل ہے باقی سارے لیگل چاہے وہ موسا علیہ السلام کو میں لے کر آئے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے میرے لیے اب جو حضور کے ذریعے پیغام پہنچائے ہے وہی سب سے اہم تر ہی. یہ ہے جناب کلمہ اس کیپیبلٹی کو اس کلمے کو ہم نے اب دیکھیے جہاں ہم تعلیم حاصل کرنے جاتے میں نے کہا کہ ان کی ہر چیز الگ ہے ایک آدمی ڈاکٹر ہے وہ پریکٹس کرے یا نہ کرے وہ ڈاکٹر ہے نام کے ساتھ بھی ڈاکٹر لکھا جائے گا آپ بلائیں گے تو بھی ڈاکٹر صاحب دیں گے اس کے ساتھ پریکٹس کرنا شرط نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی ان کی ہے انہوں نے ایک نام حاصل کر لیا ہے کہ جی یہ ساتھ ڈاکٹر ہے. اچھا وہ اگر پریکٹس نہ کرے ان کا موڈ نہیں بنتا ان کی ڈاکٹری میں رائے کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں جیسے ڈاکٹر وہ کلیم کر سکتے کوئی ایل ایل بی کرنے کے بعد وکالت کو پریکٹس نہ بھی کرے تو بھی وکیل صاحب وکیل صاحب لیکن کوئی آدمی یعنی ڈاکٹریٹ کیا ہے تو ناؤ ہو نہیں ہے ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ فلاں مرض پر فلاں دوا دینی چاہیے فلاں مرض کی فلاں نشانیاں ہیں یہ صرف ان کو انفارمیشن ہے معلوم ہو گیا ان کو چاہے اس معلوم کو پریکٹس کریں یا نہ کریں لیکن ایک آدمی کو معلوم ہو گیا کہ نماز پڑھنی پانچ نمازیں فرض اور اس طریقے سے پڑھنی ہے اور وضو اس طریقے سے کرنا ہے صرف یہ معلوم ہو جانے سے وہ نیک ہو گیا وہ تو معلوم ہو جانے سے ڈاکٹر ہو گیا بات کو ہمیں لگ رہی ہے نہیں لگ رہی وہ صرف معلوم ہونے سے ڈاکٹر ہو گیا یہ صرف معلوم ہونے سے نیک نہیں ہو سکتا اس کو اس معلوم پر عمل بھی کر کے نیک ثابت کرنی اچھا جی وہ ڈاکٹر صاحب کا موڈ بن گیا پریکٹس شروع کر دی انہوں نے دس سال بیس سال اس کے بعد پیسے ٹھیک ٹھاک انہوں نے بنا لیے کھلڑی ادھیڑ کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب موج کرو کیا اور وہ کیا ہو گیا ریٹائرڈ اس کے بعد وہ کیا ہے ڈاکٹر ہے نا ابھی تک سند ان کے پاس ہے ہو سکتا ہے ڈرائنگ روم میں انہوں نے لگائی ہوئی ہو میں نے اتنی اسپیشلسٹ کی ہیں فلاں فلاں فلاں فلاں ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر ایک آدمی پچاس سال نماز پڑھے اس کے بعد نماز چھوڑ دے روزہ چھوڑ دے وہ نیک رہے گا وہ بد ہو گیا ہے ابلیس نے کتنے سجدے کیے تھے صرف ایک کا انکار کیا تھا اللہ نے سائر اٹھا کے منہ پہ مارے تھے اسی لیے بندہ مومن کے لیے ماں الامیو جب تک اس کی جان ہنسلی میں آ کر پھنستی نہیں ہے کوئی ہولیڈے نہیں ہے دیر از نو ہالیڈے ویچوس لائف آج جمعہ جی آج چونکہ سرکاری چھٹی ہے لادہ عبادت کی بھی چھٹی ہو نہیں بلکہ اس میں ایکسٹرا جمعہ لگ جاتا ہے آپ جو باہر آ کے دھوپ میں بیٹھتے ہیں کا تو دب کے لگتا ہے کوئی چھوٹی ہے نہیں آدمی بوڑھا ہو جائے کہ سرکار اب تو پینشن ہو ہی جانی چاہیے میری ساٹھ سال ہو گئے ایک نماز نہیں چھوڑی پینشن ہوگی نہیں جس دن چھوڑے گا اس دن بد اس دن بدھ نیک نہیں رہے گا نہ کوئی چھٹی نہ ریٹائرمنٹ یہ ہے صرف جان لینا اس لیے کہ وچ از ناٹ ایک کیپیبلٹی اور پوٹینشلٹی کر سکنا دنیاوی علم میں تو ایک صلاحیت ہے لیکن کر سکنا دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ کرے نہ ایک آدمی کو پتا ہو کہ سہری اٹھ کے کھانی چاہیے اور پھر شام تک کچھ نہیں کھانا چاہیے اس آدمی کو یہ معلوم ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو وہ نیک ہو سکتا ہے صرف یہ جان لینے سے سے معلوم ہے روزے کے سارے مسائل صرف معلوم ہو جانا دنیاوی علم میں ایک صلاحیت ہے ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب فلاں سائنسدان صاحب لیکن دینی علم میں اگر آپ نے پریکٹس نہ کیا تو معلوم ہو جانا ایک ایب ہے خوبی نہیں دنیاوی علم میں آپ نے ڈاکٹریٹ کر لی آپ کو ایک مقام ملے گا معاشرے کے اندر آپ کسی کے سائن کریں گے تصدیق کریں گے تو قبول کی جائے گی کہ یہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے تصدیق کی گریڈ اے کا یہ گریڈ ون کا افسر ہوتا ہے ڈی سی اگر اس کو تصدیق کرے آپ کے گاڑیوں کے جو ہوتے ہیں نا یہ ٹرانسفر لیٹر ڈی سی اگر اس کی تصدیق کرے مجسٹریٹ تصدیق کرے تو وہ نئی قابل قبول گریڈ کا ڈاکٹر اگر یا کسی کالج کا پرنسپل اس کو تصدیق کرتا تو وہ قابل قبول ہے پاکستان کی بات کر چاہے اس ڈاکٹر نے پریکٹس کی ہے یا نہیں صرف معلوم ہو جانا بنیادی علوم کے لحاظ سے بہت بڑی خوبی ہے لیکن دین میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنی اور آپ نے پڑھی نہیں آپ کو پتا کرا تھا رکھنے چاہیے اور آپ نے رکھا نہیں لہذا قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا جتنا علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا دادا وہاں سے جو پڑھ کے آتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں لیکن پریکٹس نہیں کر رہے یہ وکیل صاحب ہیں لیکن پریکٹس نہیں کر رہے وہ کہتے یس آئی ایم اے مسلم بٹ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ اسلام تو انہوں نے وہی فارمولہ یہاں بھی اپلائی کر دیا کہ ہوں تو میں مسلمان لیکن میں آج کل پریکٹس نہیں کر رہا جی پرید ہیں. باقاعدہ مسلمان کے منہ سے گیا گے نے سوال کیا ناٹ پریکٹسنگ اسلام کہ ہوٹل پہ تو انہوں نے پوچھ لیا گوتھا دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا تو مسلمان ہو کہا ہوں تو مسلمان لگنا آج کل پریکٹس نہیں کرنا پڑے اسلام کے اندر ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ پریکٹسنگ مسلم ہے اور یہ نان پریکٹسنگ مسلم ہے یا تم مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو تم منافق ہو سکتے ہو کافر ہو سکتے ہو کیا ہو سکتے ہو لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے لایا گیا مینو ہاتھوں کو ہوا ہوتا بال نمازے تو میں تم اس وقت تک مومن نہیں کیا لا سکتے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس کے تابع نہ ہو جس کو میں لے کر آیا اس لیے آج اپنی قوم پر نظر مارے نظر آتے سارے نان پریکٹسنگ مسلمان ہیں پتا ہے سود آرام ہے لیکن سود کے لیے کشکول لیے لیے ہم ساری دنیا میں دکے کھاتے پھرتے کوئی اس پر تیار نہیں لیں گے ہم کاوے کے ساتھ روٹی کھا لیں گے عمر سالس ایک عمر اپنے خطاب رضیلہ لانا تھا تاریخ نے دوسرے عمر ہمیں دیے جنہیں کہا جاتا تھا عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی نے اور اب اسلامی تاریخ نے ہمیں تیسرا عمر دیا ہے عمر ثالث جس نے انہیں بنیادوں پر ایک نظام کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس کی کچی جھونپڑی ہے اور وہ اپنی کچی جھونپڑی کے لیے گارہ خود بناتا خود دیکھتا کاغذ کے ساتھ سوکھی روٹی کھاتا ان کے وہ کہتے ہیں نا کانٹے کا منہ جو ہے وہ بچپن میں ہی ترکھا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بچپن میں وہ کانٹا نظر آتا ہو بعد میں پھول بن جاتا بچپن میں ہی کانٹا کانٹا نکلتا ہے آپ کے یہاں جب اٹھان ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا بنانے جا رہے ہیں گاندھی میں علی گڑھ کالج تھا اس وقت اب تو یونیورسٹی بن گئی ہے علی کالج جو اس نے دورہ کیا طلباء سے خطاب کیا اس کو دکھایا گیا سارا سسٹم جو ہے وہاں کا تو اس نے کہا کہ بہت خرچہ کیا آپ نے. بہت فرنیشڈ ہے آپ کا کالج میں بہت خوش ہُوا ہوں آپ کا یہ دیکھ کے اگر آپ کا کالج ایک عمر اپنا خطاب پیدا کر دے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی صحیح جو ہے کامیاب ہو گئی ہے لیکن اس کالج سے کوئی عمر نکلے گا نہیں اس لیے کہ عمر ان سفوں اور کلینوں میں پیدا نہیں ہوتا وہ تو چتائیوں میں ہوتا یہ کون گا گاندھی کیا یہ دے رہے کہ جو نظام چٹائی سے اٹھائے گا اس لیے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نظام کو اٹھایا تو اس میں آپ کو بھی پتھر باندھنے پڑے قید بھی کاٹنی پڑی آپ کو درختوں کی جڑے اور پتے بھی کھانے پڑے حالانکہ جبرائیل راتوں رات سونے کے ڈھیر لا کے دے سکتا تھا اگر ان لوگوں پہ من اور نازل ہو جا سکتا تھا اللہ کے نافرمانوں پر تو مسلمانوں پر حضور پر من و سلمان نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم اگر نظام اٹھائیں گے تو ہمیں تو سوکھی روٹیاں کھانی پڑیں گے حضور کو تو کوئی تکلیف نہیں تھی راتوں رات کھانے آیا کرتے تھے پارسل آیا کرتے تھے آسمان سے صحابہ کے لیے ہمیں تو یہ سہولت حاصل نہیں لاگا ویری سوری ہم اس کے لیے نہیں کوشش کر سکتے تمہارے نبی نے بھوک کاٹی عائشہ سے ڈیکا ہے رضی اللہ تالان بعض دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے جب کھانا آیا اچھے وقتوں میں تو لکما اٹھایا اور وہ گر گیا وہیں پر اور آپ نے رونا شروع کر دیا کہا کہا ہوا ہے اماں کیا بات ہے کہنا کہ لیکن مجھے حضور کا وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ ساری رات آپ بھوک کی وجہ سے کرپٹنے بدلتے رہتے تھے نیند نہیں آیا تھا اور آج ہمارے سامنے آپ کو اس کے لیے تیار ہوں. یعنی آپ یہ تو دھائی دیتے کہ اسلام آئے لیکن اسلام کے جو نتائج ہیں جو ایفیکٹس ہیں اس کے جو ابتدائی طور پر اس کے جو کانسیکوینسیز ہیں ان کے لیے عوام کو آپ نے تیار کیا عوام تیار ہیں بھوک برداشت کرنے کے لیے نہیں عوام وہ اسلام چاہتے ہیں جو ان کے بارہ انچ کے ٹی وی کو چتیس انچ کا کر دیں ان کے سنگل ڈور فریج کو ڈبل ڈور فریز کر دیں ان کی حویلیوں کو کوٹیاں بنا دیں عوام کو تو ہبس لگی ہوئی ہبس پیسہ ان کا مقصد ہے مولویوں نے اس پر محنت کی ہے عوام کو ذہنی پر طور پر تیار کیے کوئی راتوں رات آسمان سے سونا نازل نہیں ہونا شروع ہو جائے دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی امداد بند ہو جائے گی آپ کے سڑکیں برباد ہو جائیں گی آپ کے پانی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر جوڑوں کا پینا پڑ جائے ان سب نتائج کے لیے اب تیار ہوں گے ایک دفعہ تو امتحان ہوگا دفعہ تو امتحان ہو تاکہ اللہ تعالی چوری کھانے والے مجموعوں کو خون دینے والے مجموعہ سے الگ کر لیں دیتو. تو وہ نظام جس میں اللہ اور رسول اتارٹی ہوں آخری فیصلہ ان کا ہو زبان بند ہو یہ ہے مطلوب یہ ہے مطلوب اب اللہ تعالیٰ کا کتنا احترام کسی کے اندر ہے وہ کس طرح سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ تو کسی کے سامنے نہیں آتا نظر نہیں آتا لہٰذا اس احتراب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ منسلک کرتے اور شعائر اللہ میں سب سے بڑا جو شعیرہ ہے وہ اللہ کے رسول کی ہستی لہذا فرمایا ان اللہ رسول اللہ, امتحن اللہ امتحان امتحان اللہ قلوبہ جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے پست رکھتے اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے جانچ لیا،, لیا ہے کر لیا ان کو اس کے لیے تقوے کے لیے جتنا کسی دل میں نبی کا احترام ہوگا اتنا اس میں تقوے کی جگہ بنے گا کیا تقوی کے ساتھ کامیابی ہے نماز سے تقوی مطلوب ہے حج اور قربانی سے تقوی مطلوب ہے روزہ فرد کیا گیا لا اللہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے نیل متاقین حضل نیل متاقین ان نیل متاقین اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا کیا بنایا جس دل میں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوگی اس دل میں اتنا تکوا دوں ایک چھٹانک کی عزت ہے تول کے دوں گا ایک چھٹا تکوا میں دیکھا ایک ٹن ہے ایک ٹن تکوا دوں گا جتنی نبی کی عزت زیادہ کرتے چلے جاؤ گے تکوے کے لیے دل میں گنجائش بڑھتی چلی جائے گی کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی آپ دیکھیے دل اتنا ہی رہتا یہ جو سرکٹ بریکر ہوتا ہے ڈبی ہوتی ہے وہ تیس امپیئر کی بھی ہوتی ہے پانچ امپیئر کی بھی ہوتی ہے آپ اوپر رکھ کے نیچے رکھ کے دیکھ اس کی باڈی ایک ہی جتنی ہو پانچ امپیئر والی بھی تیس امپیئر والی سہیت الگ الگ ہے ایون کے سکسٹی ایمپ والی جو ہے اس کی بھی اتنی ہی ہوتی دل اتنا ہی ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی اللہ تعالی بڑھاتا چلا جاتا لاد فرمایا لا لاتا جالو لذینجیب لہ لما جاد ایمان والو جب تمہیں اللہ اور رسول بلایا کریں اب دیکھیں نا اللہ تو آواز نہیں دیتا اور فلاں ادھر آؤ آو. کون آواز دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں پر مایاب محمد کی آواز نہیں اسے اللہ کی آواز سمجھ کیا, کیا؟ جب اللہ رسول بلائے تو ان کی آواز پر لگاپ رہو ایک صاحب کو حضور نے آواز دی وہ نماز پڑھ رہے تھے پہنچے نہیں نماز پوری کر کے وہ آئے صاحب نے فرمایا میں نے بلایا تھا تم نے کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا آپ خاموش ہو گئے لیکن اللہ نے مداخلت کی کہ نماز پڑھ رہے ہو نبی آواز دیں تو وہ اللہ کا بلانا ہے جاؤ نبی کا کام کر کے آؤ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر سجدہ صاحب بھی کوئی نہیں اس لیے کہ نماز کس لیے پڑھ رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے اور اس وقت نبی نے آواز دی اللہ کی رضا ادھر چلی گئی آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے عرفات میں کیا حکم دیا کس نے دیا حضور نے دیا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو تو یہاں سے نکل پڑو نماز نہیں پڑھنی جس نے نماز پڑھی اس کی نماز ہوئی نہیں تو اہم کیا چیز ہو گئی نبی کا حکم نبی کس کی پراپسی پہ بات کر رہے ہیں کس کے بھی پہ بات کر رہے ہیں کس کی طرف سے بات کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ نے نبی کو کہا ہے کہنے کہو کہ جب مغرب کی اذان ہو تو نماز نہ پڑھیں یہاں سے نکلے اور مزدلفہ میں جا کے نماز پڑھیں رات کو دو بجے بھی پڑھی ہے تو ادا نماز پڑھیں مغرب کی قضا ساتھ نہیں کہنا ہے وہ قضا نہیں ہوئی کیوں اللہ رسول کا حکم قضا تب ہوتی ہے جب اس ٹائم کو پار کر جائے اور وہاں ارافات میں اب وہ ٹائم نہیں اس میں جا کر پڑھنی ہے چاہے صبح تم چار بجے پہنچے ہو مغرب پہلے ادا پڑھنی ہے تین فرد اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز آپ نے دو فرد کسر کر کے پڑھنے اور وہ بھی ادا قضا نہیں تو سب سے اہم کیا ہوا اے ایمان والو جب اللہ رسول بلائیں تو فیر ان لگتا ان کی آواز لا تجعلوا کجالو الرسول دے باز کم بازا لا تجالو رسول بہن کا دعائے نبی کے بلانے کو اس طرح مت سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے نبی کا بلانا وہ بلانا نہیں اگر نبی نے بلایا تم گئے نہیں نبی کے دل میں بال آ گیا تو تمہارا ایمان چلا گیا ہے تم نے مات وہ پورا سسٹم جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر گیا ہے جس میں نماز تم پر ڈیو تھی جی لہذا فوراً پہنچو اور ان سے اس طرح معاملہ مت کرو فالیہ ہزار يُخَالِفُونَ جینا یو آنم رہی جو لوگ ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں خبردار ہو جانا چاہیے فالیہ ہزار يُخَالِفُونَ جین یو رہی تو ہم اور یہ سیب عذاب کہ انہیں کوئی بہت بڑا فتنہ اپنی لپیٹ میں لے لے اور ساری نمازوں کی گول ہو جائے یا ان پر کوئی عذاب علیم آ جائے یہ مقام ہے رسول کا. یہ بار بار کیوں یاد دلایا جا رہا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں پیدا ہوئے ان کے سامنے پل بھر کر جوان ہوئے انہی کے اندر شادی کی اور اپنی جو فیملی لائف ہے آپ کی اس کو انجوائے کیا آپ ان کے سامنے آپ کے بچے بھی پیدا ہوئے انہیں اپنے جیسے نظر آتے تھے تجارت بھی کی بکریاں بھی چرائیں بازاروں میں بھی نظر آتے تھے ایک تو آدمی یہ ہے کہ نرائی پیدا ہوا تو گھر میں ہی چلا گیا اور سال کے بعد آ کے دیدار دیتا ہے کہ تو کوئی نہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی جنوین من قابو کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں دم دم کراتے ہیں بچوں کو وہ لیکن ایک آدمی میں رہتا ہے تجارت بھی کرتا ہے بچیوں کی شادی بھی کی اس نے حضرت زینب حضور کے اعلانے نے وہ سے پہلے شادی کر دی تھی حضور نے تو ان کے اندر رہ رہے ہیں اور فیملی لائف کو بھی انجوائے کر رہے ہیں مانے ہاضر رسول ہے یاقل اتام شیف السواف یہ کیسے رسول ہیں جی یاقول اتام کھانا بھی کھاتے اور بازار میں بھی جاتے ہیں سودا بھی خرید کے لاتے ہیں تجارت بھی کرتے ہیں اور شادی بھی کی ہوئی ہے اس پر یہ دیکھیں شادی کی ہوئی ہے اللہ نے فرما ہم نے جو پہلے رسول بھیجے تھے وہ جالماجن وہ ضروری ہے ان کی بیویاں تھیں اور بچے تھے یہ کوئی اوپری بات تو نہیں ہے وہی ہم سو وہ بھی بازار میں جایا کرتے لہذا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو اللہ کی اطاض میں دے دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اس لیے کہ بہرحال وہ ایک سپر نیچرل ہستی ہے نظر نہیں آتی لہذا آدمی درتا ہے اس کے تابے کر دیتا اپنے آپ کو لیکن یہ کہ رسول جو ہمارے اپنے اندر ہے اس کو یہ اس طرح سے کر دینا کہ وہ ایک بات کہہ اور چچا بھی آگے سے نہ نہ کرے یہ بڑا مشکل بڑا شاپ تھا منافقین مناسب کیوں ہوئے اللہ کے حکم پورے کرتے تھے نماز پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے زکات بھی دیتے تھے بات کیا تھی؟ نبی کی اطاعت کھا گئی تھی ان کو کہ اپنے جیسے انسان کی اطاعت کیسے کریں والا ان اتا تم بادشاہ انکم ضلع رون اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اس طرح اطاعت کی کہ اپنی مرضی ختم کر دی تم تو گاٹے میں پڑ گئے کیوں گاٹے میں پڑ گئے اس لیے کہ ان کی بازاری جو مینٹلٹی جو تھی جو دماغ تھا ان کا تاجرانہ دماغ رسول کی باتیں اس کے بلا ابالا بلاکس بلا یعنی ان کی مینٹلٹی یہ کہتی تھی کہ تم سود دو سو کے ایک سو پانچ بنا کے لو ایک سو دس بنا کے لو رسول کہتے تھے سو میں سے ڈھائی روپے دو تو یہاں تو سارے استعمال رہ گئے انہوں نے کہا کہ اگر رسول کی بات مانیں تو بیڑا تر گیا پھر تمہارا وے. ان کو کیا پتا ہے؟ تجارت کس کو کہتے ہیں تم تو تاجر ہو اصلاح تو کو مایا بدھ آ او انفا نفیہ موال نامان شاہ ان کلانت الحلیم اور تو بڑا حلیم آدمی ہے بھائی بڑا بھولا مانس ہے بھائی تو میرا تو مسیتڑ ہے بھائی تجھے پتہ نہیں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے آج کل کس طرح چلتا ہے مارکیٹ میں تو جھوٹ چلتا ہے تو کہتا ہے سچ بولو مارکیٹ میں فراڈ چلتا فراڈ مت کرو کسی کو دھوکہ مت دو ڈیمانڈ دو نمبر مال کی ہے تم کہتے نمبر مال لگاؤ دو نمبر مٹیریل لگا تو کچھ بچتا ٹھیکے میں سے تم کہتے ہو نہیں جس طرح کنٹریکٹ میں دکھا اسی طرح کا مٹیریل لگاؤ تو پھر کار بیٹھے ٹھیک داری سرکار رہا پھر تو ڈوب گیا بیڑا کرو والا تھا تم بادشارام مسلا کو منا کو پھر تو تم گھاٹے میں پڑ گئے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس وقت وہ جو تاجرانہ ذہنیت وہ جو یہود و کی تاجرانہ ذہنیت جس میں انہیں عورت کی ذات میں بینیفٹ نظر آتا ہے وہ جو عورت کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ جو عورت کو مارکیٹ میں لا کر اس کے ذریعے اپنی پروڈکٹ بیچتا ہے تم نے وہ متا لے کے برقعے میں ڈال دی تو اس کے تو مفادات پر ڈاکہ ڈالا نا اس کا تو بڑا اس کی تجارت برباد ہو گئی لہذا مورل ویلیوز اخلاقی اقدار اس وقت اصلی خطرہ ہے یہودیت کے سامنے اور یورپ کے سامنے اس لیے کہ یہ اس کی تجارت کے لیے خطرہ ہے آپ کہتے ہیں سچ بولو وہ اس کے خلاف لہذا وہ آپ کو جہاں کہیں بھی وہ دیکھتے ہیں نا کہ عورت کو یہ برقے میں لے جا رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ سرکار یہ تو ہمارے خام مال پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں جس کے ذریعے ہم نے تجارت کرنی تھی سرمایہ دار میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ پاکستان کا ہو اور اس کے شناختی کارڈ پر مسلمان لکھا ہوا اور نام بھی اس کا محمد یوسف وغیرہ لکھا ہوا یا وہ ہندوستان کا ہو اور اس کا مذہب ہندو لکھا ہوا ہو اور بھگوان داس اس کا نام یا وہ اسرائیل کا یہودی ہو یا امریکہ کا عیسائی ہو اس کے پاسپورٹ راشتی کارڈ پہ جو کچھ بھی ریلیجن کے خانے میں لکھا ہے یا نیشنلٹی کے خانے میں لکھا ہے وہ نہ پاکستانی ہے نہ ہندوستانی ہے وہ صرف اور صرف تاجر فرق صرف یہ ہے کہ پاکستانی تاجر پاکستانی عورت کو مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے ہندوستانی تاجر ہندوستانی عورت کو مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے اور برطانیہ والا برطانوی عورت کو مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے سب کا متمن نظر وہ ہے. پاکستانی تاجر کے لیے پاکستانی مولوی سب سے بڑا خطرہ ہے اس لیے وہ کہتا ہے عورت کو پردے میں لے جاؤ یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. وہ کہتا نہیں یہ دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ خطرہ تو ہو گیا لہذا وہ ان کے یہاں ہنگامہ برپا ہو جاتا جی یہ نظام آگیا تو یہ ہوگا جی یہ نظام ورنہ افغانستان کی عورت کا ان کے پیٹ میں کیوں درد روانڈا کے اندر دس لاکھ عورتیں مار دی انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہو افغانستان کی عورت کا درد ان کو لگا ہے اس لیے کہ اگر یہ نظام یہاں چل گیا تو پھر ساری دنیا میں نکل پڑے اس لیے کہ یہ پھیلاؤ اس کی فطرت میں آپ دیکھیں ایک سفیدہ نہ سفیدہ آپ ایک جگہ اسے لگا دیں اس کے بعد پلنا پھیلنا پھولنا پتے گرانا یہ اس کا پروسس چل پڑے انہیں پتا ہے کہ یہ اگر لگ گیا تو لگنے کے بعد پھیلنا جو ہے اس کی فطرت میں ہے روپ روک کوئی نہیں سکے گا اگر یہ ایک جزیرے میں لگا تھا اور تین بریاض ہم اس نے گھیر لیے تھے اور بڑی مشکلوں سے سارے تین سو سال محنت کر کے ہم نے اسے کاٹا انیس سو تیس میں چار کر دی تر کے نادا نے خلافت کی کو با سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی یاری بھی دیکھ تو ساڑھے تین سو سال انہیں لگے اس کو کاٹنے میں اگر وہ پودا پھر کہیں لگ گیا تو پتہ نہیں پھر یہ کتنا سا لگے گا اس کو کاٹنے اور یہ کہاں تک پھیلے لہذا ان کے بٹ نپ دی وی بٹ اسے لگنے سے پہلے مار دو کہ جی ان کو امداد ہم تب دیں گے جب ہم امداد مانگ ہی نہیں لے تو تب تم شرائط لگا کے ان سے منوا لو گے ہاں پاکستانیوں سے منوا لو اس لیے کہ ہمیں ہرس ہے ہم لالچی ہیں ہمیں ہوس لگی ہوئی ہے ہم دوڑ رہے ہیں بلڈنگوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں گاڑیوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں فریجوں کے پیچھے وہ نہیں ہے مشروط نہیں کر سکتے انشاءاللہ العزیز اللہ اگر وہاں وہ نظام قائم ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جس وقت زندہ ہیں قیامت کے دن نبی کے سامنے سرخروخ اس لیے کہ اگر اس پورے گولے پر کہیں ایک جگہ بھی وہ نظام قائم ہو جاتا ہے تو آپ سب کی اتمام حجت ہو جائے گی آپ سب کی جان چھوٹ جائے گی. اور اگر نہیں ہوا تو ہم سب مجرم لہذا ان کے لیے اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا ضرور کیا یہ دعا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے لہذا دعا ہم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مکرو فریب سے ان کی حفاظت فرما اس طرح پوری دنیا کفر ان کے پیچھے لگ گیا اے اللہ تعالیٰ تو اسی طرح سے ان کی مدد پر کمر بستہ ہو جا اور اس نظام کو قائم کر دے اس حمایت کے اندر بڑا جائے اب دیکھیں چپکلی گرگٹ جو ہے حضور فرمایا اس کو مار دیا کرو کیوں مار دیا کرو اس لیے کہ جب ابراہیم پر آگ آب جلائی گئی تو اس نے پھونکے مارے تھے کو بڑکانے کے تو اس کی پھنکوں سے کتنی آگ بھڑکی ہوگی نہ ہونے کے برابر لیکن اس نے تو اپنی نیت ظاہر کر دی نا لہذا محبوض ہو گئی وہ اور کبوتر جس نے اس آگ کو بجانے کے لیے پانی بھر بھر کے لاتا رہا اور آگ پہ گراتا رہا آگ بجھی تو اس نے یوں سمجھا کے یہ اس کے پانی ڈالنے سے بولی اس نے خوشی سے کلا بازیاں لگائی وہ لکا کبوتر رہے. اس نے خوشی سے کلا بازیاں لگائیں, میں نے آگ بجھا دی کہ آگ اس نے نہیں بجائی لیکن نیت کا تو اس نے کر دی آپ کم از کم اپنی نیت ان کے ساتھ ہے اور یہ نظام جسے وہ رجت پسند کہتے ہیں پیچھے جانا کہتے ہیں ہمارے لیے وہی اس, ہم اگر اس نظام کو قائم کر لیں یہ ہمارا آئیڈیل ہے اس کہ ہمیں قیامت تک کے لیے ایک مسلمان کا آئیڈیل وہی نظام ہے جو حضور کے دور میں تھا خیر القرون کرنی تم ملا جین النا ہوں تم اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیقہ فرمائیں اور آپ حضرات کو واخر الحمد للہ ربد